میں صدر کے بارے میں کچھ حدیث ہیں تو جمعہ کو آئی دی اور باقی حدیث انشاءاللہ آج بیان کر دیتے ہیں جن سے وہ استجاع کرتے ہیں ایک حدیث مشکا کی جس کے الفاظ یہ ہیں کہ فتح کو جوشی انف عارف ان یہ مشکات بائب المساجر میں ہے اور وہاں ترمیزی کا حوالہ ہے مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میرے لیے سامنے ہوئی واضح ہوئی پس میں نے اس کو پہچان لیا اور یہ بھی اسی واقعے کے متعلق ہے جس کے متعلق پیچھے کئی روایتیں ایک ساتھ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور نماز کے دوران آپ نے فرمایا کہ یہ جی چیزیں نماز کے دوران میرے لیے واضح ہو گئیں اور دوسرا یہ جی کہ وہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا تو یہ جی زیارت اور حدیثیں ان دونوں واقعات کے مطابق ہیں اسی طرح یہ اگلی حدیث جو ہے یہ بھی وہی فقام مقام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے ساری چیزیں جو قیامت تک پیش آئیں گی ان کو بیان کیا یہ جی اگلی حدیث بھی اسی کے مطابق ہے حضرت ابوذری رفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لقت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وام یا تحرکا ارم جناخی الاذ کا کہ پرندہ اگر حرکت بھی کرتا ہے وہ اپنے پروں کو ہلاتا بھی ہے تو اس کے متعلق بھی آپ نے کوئی نہ کوئی علم ہمیں بیان کر دیا یہ مسلم احمد کی روایت ہے اسے بھی وہ اصطلاح کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری مغیبات کی جب قبر دی امت کو تو معلوم ہوا کہ آپ کو غیب کا علم حاصل ہے اگلی روایت بھی اسی کا متعلق ہے حضرت خزف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ میں قبی رہتی ہے یہ بھی مشکلات باب الفتن میں ہے اور ابوداود کے حوالے سے کہ نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جس دن کھڑے ہوئے تھے بات کی خبر دی تھی تو ہر ایسا فتنہ کہ جس کو چلانے والا کوئی لیڈر ہو اور وہ فتنہ کم سے کم تین سو افراد پر مشتمل ہو اور اس سے بڑا ہوتا جا رہا ہو تو اس طرح کے جتنے بھی فتنے تھے تو اس لیڈر کا نام اس کے باپ کا نام اور اس کے خاندان کا نام یہ آپ نے ہمیں بتلا دیا تھا اب یہ واقعات ہیں جن سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے تو یہاں پر بھی وہی مختصر سی بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے بتلانے کی وجہ سے عالم الغیب بن گئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے بتلانے کی وجہ سے عالم الغیب بن گئے تو پھر صحابہ سننے کی وجہ سے عالم الغیب بن گئے صحابہ جن کو آپ نے یہ ساری موبی بات بتلا دی تو وہ سننے کی وجہ سے عالم الغیب بن گئے تو یہ کیا ظلم ہے کہ سنانے والے کو تو عالم الغیب کہتے اور سننے والے کو نہیں مانتے اور خاندان ہم تک یہ غیب کی خبریں سننے والوں کے واسطے سے پہنچ رہی ہیں یہ سمجھ میں آگے آگے پھر روایت ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ کی اس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقد کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خوف فیفا دل قرآن فَكَانَ يَأْمُرُ دَوَابَ فَتُسْرَجُ الْقُرْآنَ قَبْلَ ان نیا جی یہ مشکات کی حدیث باب ذکر الانبیاء میں اور سی بخاری کے حوالے سے کہ داود علیہ السلام کے اللہ نے زبور کو بالکل نرم کر دیا تھا اور آسان کر دیا تھا اتنا آسان کر دیا تھا کہ وہ حکم دیتے کہ ان کی سواریوں پر زین وغیرہ کسی جائے لگا دی جائے اور جتنی دیر میں ذیل تیار ہوتی تھی اتنی دیر میں وہ پوری زبور کو تلاوت کر لیتے اب اس سے ہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جب دعور علیہ السلام کے لیے زبور کو اتنا آسان بنایا جا سکتا ہے تو اگر ایک ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مبیبات کو بیان کر دیا تو یہ کیا مشکل ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ کیا سمال فارغ ہے یہ کیا ہے کیا سمال فارغ یہ حدیث ختم ہو جائیں پھر میں اس پر عمومی تبصرہ کر لینا چاہوں عقدی روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بیان کیا کہ میں نے فاطمہ کے گھر میں اس طرح یعنی کوئی چیز برسادی کی خوب دیکھا یا اس طرح کی کوئی چیز پورا خواب میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن بہرحال کیا کہا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ لا باس کوئی حرج نہیں فاطمہ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی گود میں پرورش پائے گا حضرت احسن رضی اللہ ان کی وزارت پر رقا اس خاتون نے دیکھا تھا اب یہ جو ہے اس کا تعلق تعبیر و رؤیہ کے ساتھ ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے تعبیر عرویہ کے ساتھ ہے اور اگر خواب کی تعبیر کی وجہ سے کوئی آدمی عالم الغیب بنتا ہے پھر امام محمد بن نشیرین سب سے بڑے عالم الغیب ہیں اس کہ وہ خواب کے امام تھے ایک آدمی نے آ کہا کہ جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میری چار بھائی کے نیچے آگ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو کھو دو وہاں سے سونا نکلے گا تو نکلا دوسرے نے اگر کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری چار بھائی کے نیچے آگ ہے تو اس کو فرمایا کہ جلدی سے گھر سے افراد کو نکالو دو گھر گرنے والے آگ لگنے والی ایسے ہوا اب جو پاس بیٹھا ہوا تھا دونوں محفلوں میں اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے خواب ایک ہے اور تعبیر دو مختلف ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک نے گرمی میں خواب دیکھا تھا اور گرمی میں آگ عذاب ہوا کرتی ہے اور ایک نے سردی میں دیکھا تھا اور سردی میں آگ نعمت ہوتی تو پھر وہ بھی آگ بن بن گئے اس طرح جو بھی معبرین ہیں وہ سارے کے سارے حال غیب بن گئے تھے ایسی بات نہیں ہوتی تعبیر کے بارے میں تم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ تعبیر جو ہے وہ پرندے کے پر کے ساتھ بندی ہوئی ہوتی یعنی اس کے پیر کے ساتھ پنجے کے ساتھ بندی ہوتی ہے اور جیسے تعبیر دی جائے کہ تعبیر جو ہے وہ معبر کے الفاظ پر موقوف ہوتی ہے معبر جیسی تعبیر دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس خواب دیکھنے والے کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے اسی وجہ سے تاکید کی گئی ہے کہ لاتس پر رویہ اللہ او الادیباً یا اگر کبھی خواب دیکھو بھی تو یا اس, اس کے سامنے بیان کرو کہ جس سے تمہارا محبت کا تعلق ہو اور یا اس کے سامنے بیان کرو کہ جو ذہنی ناقدمل ہو اور اس کی تعبیر کو سمجھتا ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرو تو خواب کی تعبیر اور اجمغیب یہ دونوں چیزیں بہت الگ ہیں ان کا ایک دوسرے کو فإن دوسره فإن كن قياس كياه ينجح سكتا وإن فر إبن سيرين وإسراء كن دوسره لوگ جائعا وإن سبقوا عالم غير مهنة فغيرت إسدره هو مشهور واقعا ہے إبن عباس رضي الله عنوها کی رواية مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعزبان وقال إنهما يعزبان وما يعزبان بكبير أما أحدهما فكان لا يستطير من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جیرت وطن فشق کہا بن اسپعین جبھی کچھ قبر فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم فقاط یہ جی صحیح بخاری کی روایت ہے باب اثبات عذاب القبر مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ کوئی بہت ایسے بڑے جرم کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا ناممکن ہو بلکہ ایک جو ہے وہ پیشاب سے اختیار نہیں کرتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ چوکلی کھایا کرتا تھا یہ دو وجہ ہیں. پھر آپ ایک ہے شاخ جی تر شاخ اس کے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑے جو ہے وہ ایک قبر میں گاڑا اور دوسرا دوسری قبر میں اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہ ہو تو اللہ کی ظاہر سے امید ہے کہ ان سے عذاب میں تخلیق ہوگی تو اب اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عذاب خبر جو ہے یہ مغیبات میں سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلنا تو معلوم ہوا کہ آپ کو خیر کا علم حاصل تھا یہ اتنا بےحودہ اعتراض ہے یعنی اتنی بےحودہ دلیل ہے یہ کہ اس پر تبصرہ کرنا بھی عجیب سا لگتا ہے تم لوگوں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ جب مردے کو عذاب ہوتا ہے جب مردے کو عذاب ہوتا ہے تو انسانوں اور جنات کے علاوہ تمام حیوانات کو اس کا پتہ ہوتا ہے تو کیا وہ سارے کے سارے عالم و غیب ہو گئے عجیب تو اس کا عالم غیب سے کوئی تعلق نہیں بعض چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بتلا دی کہ امت کو عبرت کے طور پر بیان کر دے اس کا غیب کے ساتھ کیا تعلق ہے ورنہ پھر جو دوسرے حیوانات کو بھی عالم و غیب کہنا پڑے گا کہ وہاں سراحت ندیش میں ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں تو آپ نے دو قبروں کے عذاب کے بارے میں بتایا اور ان کے بارے میں تو مطلق کہا کہ مردوں کو جو عذاب ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے تو وہ تو پھر بڑے آدم غیب ہو گئے تو یہ بہت غذب بات ہے پھر آ گئے قرآن کی ایک آیت اشیاء یہ آیت جو ہے اس کے ذمن میں لکھا ہے تفسیر خازن والے نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ حدیث کتاب بالکتاب وسلم میں نقل کی ہے اور حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے قامبر فض کر وزکر النبی نے مقد مامنج الدین احدہ صلی عنشی الفلیث المن ہو فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا فقام رجن فقال أين مدخلي قال النار فقال عبد الله بن فق... فقام عبد الله بن حزافة فقال من أبي قال أبوك حزافة ثم كثر أن يقول سلوني سلوني إلى آخر لنبي تشوري أديس يا أورسك آخر من تمنيني بفراؤك قال ابن هذا التعمر رزي الله عنه پھر گٹنوں کے بعد بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ آروضب من اللہ منفذہ وغیرہ رسول اس کو بار بار پڑھتے رہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت ختم ہو گئی تو یہ حدیث ہے جو تم نے پڑھی ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جب تک میں یہاں پر ہوں تم مجھ سے جو بھی سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا اب ایک نے اپنے بارے میں پوچھا کہ میں جہاں کہاں جاؤں گا تو بازار ایسا لگتا کہ وہ منافق تھا تو آپ نے کہا کہ تم جو زخم میں جاؤ گے حیرت عبد الز پر کچھ اعتراض کیا جاتا تھا ان کی ظاہر شکل کی وجہ سے تو انہوں نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ کہ میرے والد کون ہے تو آپ نے کہا کہ ابو کا وہ جو اعتراض کیا جاتا تھا یا شک کیا تھا وہ سر دور ہو گیا لیکن وارت پر آخر میں وہ کیفیت ختم ہو گئی اب اس حدیث سے غیب پر استضار کرنا خود اس حدیث کے مخالف ہے اس لیے کہ خود نے بھی کریم سزا اعظم فرماتے ہیں کہ فَوَاللَّهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِ حَذَا فِي مَقَامِ حَذَا کا مطلب کیا ہے کہ جب تک میں یہاں ہوں اللہ کی درب سے مجھے بتلایا جا رہا ہے اور میں تمہیں بتلا ہوں گا جیسے میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا تو پھر میرے باس ان چیزوں کے علم نہیں ہوگا تو اس سے غیب پر اس ضال کرنا خود, خود اس حدیث کے مخالف ہے ورنہ معدم تو فی مقامی حاضر کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آگے جو روایت ہے یہ مشکات باب المنعد میں ہے حضرت رضی اللہ کے فضائل میں رسول بہ اللہ یہ جی مشکار باب المناقب کی روایت حضرت اللہ عنہ ان کے بارے میں کہ کل میں جھنڈا اس انسان کو دوں گا خیبر کو فتح کرنے کے لیے کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح بھی دے گا اور وہ ایسا انسان ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت ہے اب یہ حدیث جو ہے اس سے غیب پر استضار کرنا بھی خود اس حدیث کے خلاف ہے اس حدیث سے غیر پر استعار کرنا خود اس حدیث کے خلاف ہے اس لیے کہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی جو وہ چھ دن یا پانچ دن, جتنے دن آپ رہے اور ہر دن ایک نئے نئے صحابی کو جھنڈا دے کے بھیجتے رہے اور فتح نہیں ہو رہی تھی تو اس موقع پر آپ نے حضرت, حضرت رسدان کو یہ جھنڈا کیوں نہیں دیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت تک آپ کو معلوم نہیں تھا کہ فتح کس کے ہاتھ پر ہوگی جب اللہ نے بتا دیا کہ کل کو جھنڈا دینا اور ان کے ہاتھ پر فتح ہوگی تو آپ نے یہ حدیث بیان کر دی تو اس کا غیب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور اس سے غیب پر اس الزار کرنا خود اس حدیث کے مفہوم کے خلاف اگلی روایت جو ہے وہ یہ جی حضرت ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور مشکات باب المساجد میں ہے کہتے ہیں کہ کہا وسیع اوہ فوجی محاسن آماد کہ پر میری کے کو کیا گیا تو پہچان دیا ان میں سے اچھے اعمال کو بھی اور برے اعمال کو بھی اچھے اعمال میں سے میں نے یہ بھی پایا کہ اگر کوئی آدمی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے تو اس کو بھی نیکیوں میں سے پایا اور برے اعمال میں سے کیا پایا مسجد میں جو تھوکتا ہے اور صاحب نہیں کرتا تو اس کو برے اعمال میں سے پائے علم بھی چھوڑی حدیث ہے اب اس حدیث سے علم غیب پر استضار کرنا ہے کہ آپ پر امت کے اعمال پیش کیا گئے اور آپ نے ان کو پہچان دیا تو یہ بھی اس حدیث کے مقصد کے خلاف ہے اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو پھر اعمال کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو ویسے ہی معلوم ہو جاتا اعمال کا پیش کرنا ہی اس بار کی دلیل ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں بلکہ آپ کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بات سمجھ میں آگے اچھا اگلی روایت جو ہے وہ حضرت انس اللہ کی ہے اور یہ صحیح مسلم کتاب الجہاد باب بدر میں ہے مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہوں کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں پھلا کافر مرے گا یہاں پھلا مرے گا یہاں پلا مرے گا یہاں پھلا مرے, مرے گا تو لہذا آپ کا کافروں کے مقتل کو بتلانا کافروں کی کے قتل بدلانا معلوم ہوا کہ آپ کو غیب کا علم ہے لیکن اس حدیث سے بھی غیب کا اسزال کرنا یہ خود اس حدیث کے خلاف ہے اس لیے کہ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کو رونے کی ضرورت کیا تھی آپ تو رات کو رو رو, رو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تو فی الارض عرض اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہے مٹھی بھر جماعت ہے اگر یہ جی آج شہید ہو گئے تو پھر تمہارا نام دنیا میں نہیں دیا جا سکے گا اور تمہاری خدائی دنیا سے ختم ہو جائے گی اور تمہارا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا رو رو کہ آپ دعا عام آنگ رہیں حضرت ابوبکر رضی دان جو خناف الرسول ہیں وہ آ کر آپ کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ بس اور آپ پر شادر سیدھی کرتے ہیں اور آپ کو تسلی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ کافر یہاں پر قتل کیے جائیں گے اور ہمیں فتح ہوگی تو آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے بلکہ کو خوشخبری سنا لیتے لوگوں کو یہ سمجھ میں تو اس سے استضاب کرنا گئے پر یہ خود اس حدیث کے مقصد کے خلاف ہے اگلی روایت جو ہے وہ حضرت ابو حریر کی ہے وہ بھی ایک لمبی چوڑی حدیث ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم سزاسوں نے بیان کیا تھا کہ ایک بھیڑے نے باتیں کی ایک بھیڑیے نے باتیں کی تو اور جب کسی نے شک کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس پر میرے بھی ایمان ہے ابو بکر اور عمر کا بھی ایمان ہے وغیرہ اگر یاد آ گیا ہو اسی طرح ایک گائے پر کوئی سوار ہوا تھا تو اس نے بھی بات کی تھی وغیرہ وہ ایک حدیث ہے مشکار میں تم نے پڑھی موجودات میں تو اس موقع پر ایک آدمی نے کہا فقاد رجناہ آج کا دن تو بڑا عجیب ہے اس طرح کا دن میں نے کبھی دیکھا نہیں بھیڑیا ہے اور باتیں کرتا ہے فقاد مفین بیرکم بیما کہ یہ جی حررہ کے بیچ میں جو کھجور ہیں وہاں پر ایک آدمی ہے اور وہ تمہیں جو کچھ پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی خبریں دیتا ہے اور جو آئندہ ہوگا اس کے بارے میں بھی خبریں دیتا ہے اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ ابن سیاح کے بارے میں یہ کس کے بارے میں ہے ابن سیاح کے بارے میں اس کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ابن سیاح کے بارے میں ہے تو ابن سیاح پر تو تجاد ہونے کا شک تھا ابن تو اگر تم اس واقعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ کے لیے المجب ثابت کرنا چاہو تو پھر دجال کو عالم غیب کہو ہو اور اسے ابن سیار کو بھی عالم غیب کہو ان کو کیوں نہیں کہہ دوبارہ بھی چیک کرنا پڑے گا اگزی روایت جو ہے وہ اس بارے میں ہے مشکلات میں ہے باب الفتن کتاب الفتن میں اور باب الملاحل میں کہ دجال کے مقابلے کے لیے جو لشکر آئے گا وہ اس زمانے میں بہترین لشکر ہوگا تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ زمین پر روئی زمین پر سب سے بہترین اور افضل لشکر اس زمانے میں وہی ہوگا اور آپ نے فرمایا کہ اِنعارف اسما اہم اسما آبا اہم الوان کھجول کہ مجھے ان کے نام بھی آتے ہیں ان کے باپ دادوں کے نام بھی آتے ہیں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ کیا ہوں گے وہ بھی معلوم ہے تو اس سے تو غیب کی نفی ہوتی ہے کہ اس بات ہوتا ہے اس میں تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو لاکر کر ایک چھوٹے سے لشکر کے گھوڑوں میں اور ان کے ناموں میں بن کر دیا تو اس سے المغیب خودی پر کہاں استضار ہو ہے اگر اسے ثابت کرنا چاہو تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لشکر کا علم تھا ان کے گھوڑوں کا علم تھا اور اس لشکر کے بابداروں کا علم تو اور کسی کا تھا نہیں یہ تو بے یہ اور گستاخ ہے اس عدیث کو ثابت کرنے اگزی روایت جو ہے وہ مشکات میں ہے بابو ابی بکر وہ عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ موسم صاف تھا اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اتنی نیکیاں کسی کی ہیں یا یعنی آسمان کے ستاروں کے برابر تو آپ نے فرمایا کہ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں تو انہوں نے فورن پوچھا کہ پھر میرے ابا کی نیکیاں کیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے بادل کی نیکیاں تو صرف ہجرت جو انہوں نے میرے ساتھ سفر کیا تھا ان کی اس, اس سفر کی نیکیاں ان ستانوں سے بھی زیادہ ہیں اب یہ مشہور وقت ہے تو اب وہ اس سے اسردار کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو نبی کو عمر کی نیکیوں کا بھی پتا تھا اور ابو بگر کی نیکیوں کا بھی پتا تھا اور یہاں پر بھی میں وہی کہوں گا کہ اس سے پر اسردار کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زم ہے کیا آپ کو صرف پوری امت میں ابوبکر اور عمر کی نیکیوں کا پتا تھا نام تو یہاں پر صرف ان دونوں کا آیا ہے اگر ان دونوں سے اسدار کرتے ہو یہ جی کہتے ہو کہ ان دونوں کی نیکیوں کا پتا تھا تو باقیوں سے کیوں کر رہا ہو اور اگر باقیوں کے اس بات کرتے ہو تو اس کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے یہ جی بھی سمجھ میں آ گئی اگلی روایت جو ہے کہتے ہیں کہ عرضت عضی امتی اور رزت آدی یا امتی فی و ریحا فدین مٹی میں ان کی اپنی شکلوں میں مجھ پر تمام امت پیش کی گئی کماغ اعلیٰ جس طرح کے میں اسلام پر ان کو پیش کیا گیا تو میں یعمن و میں یقف روبی اور مجھے بتلایا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا جب یہ آپ نے بیان کیا فبالغ منافقین یہ خبر منافقین تک بھی پہنچی کادو استحضا ان تو انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہا کہ ضعم محمد و باد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضام کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو بھی پہچانتے ہیں کہ جو آئندہ جا کر ان پر ایمان لائیں گے اور ان لوگوں کو بھی پہچانتے ہیں جو آئندہ جا کر کفر کریں گے وہ نخ نما یارخون حالانکہ ہم آپ کے ساتھ رہتے ہوں اور آپ ہمیں ابھی تک نہیں پہچان سکے کہ ہم منافق ہیں یا مخلص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچی فقام عادل ممبر تو آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے فمید الله وسلم علی آپ نے اللہ کی تعریف کی سم مقاد اور پھر فرمایا کہ ماں بعض اقوامی تعنوی علمی لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ میرے علم کو نشانہ بناتے ہیں اس پر تعریف کرتے ہیں تم جو بھی سوال مجھ سے کرو گے میں اس کے بارے میں تم بتاؤں گے یہ ہے اصل وہ واقعہ جو پیدا گزرائے تفسیر خاصن میں آیت و مکان اللہ علیٰ اس کے ضمن نے یہ حلیس نہ پڑتی ہے اب یہاں پر بھی وہی بھی ساری بات ہے کہ بھئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم تھا تو پھر آپ پر امت کو پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ او تو مجھے بتلایا گیا مجھے بتلایا گیا مطلب یہ کہ مجھے معلوم نہیں تھا اور اللہ نے مجھے بتلایا کہ کون مجھ پر ایمان جائے گا اور کون ایمان نہیں جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تفسیری روایت ہے اس کی صنعت کی تحقیق ضروری ہوتی ہے محمد روایت جو ہے وہ اس کو عقیدہ وغیرہ میں بنیاد کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ معتبر حدیث کی پوری صنعت کے ساتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ وہ روایت موجود نہ ہو دوسری بات یہ ہی ہے کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ مجھ پر پیش کیا گیا تو اگر المغیب آسد ہوتا تو آپ پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور تیسری بات کیا ہوئی کہ یہاں پر ہے کہ مجھے بتایا گیا مطلب یہ کہ آپ کو خود معلوم نہیں تھا اللہ کی طرف سے آپ کو اس کا علم دیا گیا اور چوتھی بات یہ ہے کہ بل اگر اس سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ آپ کو معلوم تھا کہ کون آپ پر ایمان لائے گا اور کون آپ کا انکار کرے گا اور کفر کرے گا تو پھر آپ اپنی امت کے لیے اتنی فکر کیوں کر رہے تھے کہ قرآن میں اللہ کو روکنا پڑا کر باقس کا اعلیٰ آثار میں اس سے کہ آپ کو تو پہلے سے معلوم تھا اللہ کو روکنا پڑا کہ آپ اپنی فکر نہ کریں اور پانچویں بات یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم تھا کہ ابو جہل، ابو ظاہب امیہ، اوبئی وغیرہ ابو ابن نوبئی سارے کوئی منافق ہے کوئی کافر ہے کوئی مشرق ہے یہ ایمان نہیں جائیں گے تو پھر آپ بار بار جا کر ان کے پاس کیوں جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت کیوں دے دے تو جی پوری زندگی جو ہے وہ اس اس مسئلے سے اس حدیث سے اس واقعے پر یعنی اس مسئلے پر استضاعل کرنے کی صورت کو یعنی پوری زندگی اس کی تکزیز کرتی ہے کہ اس سے جی ٹھیک نہیں ہے یہ ہیں ان کے وہ مشہور احادیث کو جن سے یہ جی استضال کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر تو قرآنی آیات جو مشہور تھیں وہ بھی ساری آ گئی اور حدیثیں جو مشہور تھیں وہ بھی ساری آ گئیں اب آ انشاءاللہ ہماری طرف سے جو دزائل وغیرہ ہیں جو مخاکمے وغیرہ ہیں وہ آئیں گے اور پھر آخر میں علماء کے اخبار کوشش کریں گے کہ یہ بیس اب سے مٹ جائے کیونکہ گرجائے ہوتی جا رہی ہے